اللہ تعالی کی نصرت اور مدد آ چکی مکہ فتح ہو گیا لوگ فوج در فوج دین اسلام میں داخل ہو چکے کفر اور شرک کی بے کنی ہو چکی وفود اور قبائل دور دراز سے آ کر کفر و شرک سے تائب اور توحید و رسالت کا صدق دل سے اقرار کر چکے فرائض نبوت ادا ہو چکے احکام اسلام کی تعلیم قول اور عملاً مکمل ہو گئی نو ہجری میں ابو بکر صدیق کو بھیج کر خانہ کعبہ کو مراسم جاہریت سے بالکل لیا پاک کرا دیا گیا اب وقت آ گیا کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حج کے فریضے کو خود عملی طور پر انجام دیں تاکہ امت کو ہمیشہ کے لیے معلوم ہو جائے کہ حج کس شان سے ہونا چاہیے اور حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلات و السلام کا کیا طریقہ تھا مناسک کے حج میں اول سے آخر تک توحید و تفرید تھا اور کلمات شرکیہ اور رسوم جاہلیت سے بالکلیہ پاک اور منظح تھا اسی وجہ سے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تلبیہ میں لا شریک لک کا لفظ خاص طور پر کہتے تاکہ شرک کا اہام بھی باقی نہ رہے اسی طرح تلبیہ کہتے لبعق اللّہ لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک و لا شریک لک ہجرت سے پیشتر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد حج فرمائے ہیں جامع ترمیسی میں جابر بن عبداللہ اللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے قبل دو حج کیے نو ہجری میں حج کی فرضیت نازل ہوئی اس سال آپ نے صدیق اکبر کو امیر الحاج بنا کر مکہ روانہ فرمایا اس سال مسلمانوں نے صدیق اکبر کی زیر عمارت حج ادا کیا ماہ ذیلقاد الحرام دس ہجری میں آپ نے خود بنفس سے نفیس حج کا ارادہ فرمایا اور اطراف و اکناف میں اعلان کرا دیا کہ امسال آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے تشریف لے جانے والے ہیں چنانچہ پچیس ذیلقادت الحرام یوم شمبا دس ہجری زہر اور اثر کے درمیان میں آپ مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے مہاجرین و انصار اور اصحاب جانصار کے بے شمار گروہ آپ کے ہمراہ تھے شم نبوت کے ارد گرد نوے ہزار یا ایک لاکھ چودہ ہزار یا اس سے بھی زائد پروانوں کا مجمع تھا چار ذی الحجت الحرام یکشمبا کے دن آپ مکہ میں داخل ہوئے ازواج متحرات نو بیبیاں اور حضرت سیدت النسا فاطمۃ الظہرا آپ کے ہمراہ تھیں اور دیگر خواص اور خدام خاص بھی ہمرکاب تھے حضرت علی کرم اللہ وجہو جن کو آپ نے ماہ رمضان المبارک میں صدقات وصول کرنے کے لیے یمن بھیجا تھا وہ مکہ میں آپ سے آمیلے بعد بادزاں آپ نے مناسق اور ارکان حج ادا فرمائے اور میدان عرفات میں ایک طویل خطبہ پڑھا اول خدا تعالیٰ کی حمد و ثنا کی بادزاں یہ ارشاد فرمایا اے لوگو میں کہتا ہوں وہ سنو غالباً سال آئندہ تم سے ملنا نہ ہوگا اے لوگوں تمہاری جانیں اور آبرو اور اموال آپس میں ایک دوسرے پر حرام ہے جیسا کہ یہ دن اور یہ مہینہ اور یہ شہر حرام ہے جاہلیت کے تمام امور میرے قدموں کے نیچے پامال ہیں اور جاہلیت کے تمام خون معاف اور ساقت ہیں سب سے پہلے میں ربیع بن حارث بن عبد المطلب کا خون جو بنی ہوزیل پر ہے معاف کرتا ہوں جاہلیت کے تمام سود ساقت اور لغو ہیں تمہارے لیے صرف رس المال ہے سب سے پہلے میں عباس بن عبد المطلب کا ربا یعنی سود ساقت اور باطل کرتا ہوں بعد ازاں زوجین کے باہمی حقوق بیان فرمائے اور پھر فرمایا میں تم میں ایک ایسی محکم چیز چھوڑے جاتا ہوں کہ اگر اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ قیامت کے دن تم سے میرے بارے میں سوال ہوگا بتلاؤ کیا جواب دو گے صحابہ نے عرض کیا ہم یہ گواہی دیں گے کہ آپ نے ہم تک اللہ کا پیام پہنچا دیا اور خدا کی امانت ادا کی اور امت کی خیر خواہی کی آ حضرت نے تین بار انگشت شہادت و اس آسمان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اے اللہ تو گواہ رہے آپ خطبے سے فارغ ہوئے حضرت بلال نے زہر کی اذان دی ظہور اور اثر دونوں نمازیں ایک ہی وقت میں ادا کی گئیں بعد ازاں آپ خدا بند زلجلال کی حمد و ثنا ذکر اور شکر استغار اور دعا میں مشغول ہو گئے اسی اسنا میں یہ آیت نازل ہوئی اليوم دینا یعنی آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی اور ہمیشہ کے لیے دین اسلام کو تمہارے لیے پسند کیا دس ذی الحجت الحرام کو مینا میں پہنچ کر آ حضرت نے 63 اونٹ بقد عمر شریف کے خود اپنے دستے مبارک سے نہر فرمائے اور 37 اونٹ حضرت علی نے آپ کی طرف سے قربانی کیے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا میں تقریباً اسی مضمون کا خطبہ دیا جو ارافات میں دیا تھا اخیر میں طواف ودا کر کے اخیر ذی الحجہ میں عازم مدینہ ہوئے اور مینا میں سر مبارک منڈانے کے بعد من مبارک کو صحابہ میں تقسیم فرمایا تاکہ حضرات صحابہ کرام بطور تبرک ان کو اپنے پاس رکھیں چونکہ آپ کو اس حج کے بعد حج کی نوبت نہیں آئی اور مینا اور عرفات کے خطبوں میں اس طرف اشارہ فرمایا کہ غالباً سال آئندہ تم سے ملنا نہ ہوگا اس وجہ سے اس حج کو حجت الوداع کہتے ہیں کہ آپ اپنی امت سے رخصت ہوئے اور اس حج کو حجت الاسلام بھی کہتے ہیں اس لیے کہ حج فرض ہونے کے بعد اسلام میں یہ پہلا حج تھا خطبہ غدیر خم جب آپ حج سے واپس ہوئے تو راستے میں حضرت بریدہ اسلمی نے حضرت علی کی کچھ شکایت کی آپ نے غدیر خم پر جو مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک مقام ہے ایک خطبہ دیا جس میں یہ ارشاد فرمایا کہ میں ایک بشر ہوں ممکن ہے کہ ان قریب میرے پروردگار کی طرف سے کوئی قاصد مجھے بلانے کے لیے آ جائے اور میں اس کی دعوت کو قبول کر لوں اشارہ اس طرف تھا کہ وفات کا زمانہ قریب آ گیا ہے ازاں اہل بیت کی محبت کی تاکید فرمائی اور حضرت علی کی نسبت فرمایا من کن مولاہ مولاح فعلی جن مولاح جس کا میں دوست ہوں حضرت علی بھی اسی کا دوست ہے خطبے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی کو مبارکباد دی اور حضرت بریدہ کا قلب بھی آپ سے صاف ہو گیا اور جو قدورت تھی وہ بھی زائل ہوئی اس خطبے اور ارشاد سے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ بتلانا تھا کہ حضرت علی اللہ کے محبوب اور مقرب بندے ہیں ان سے اور میرے اہل بیت سے محبت رکھنا مقتض ایمان ہے اور ان سے بغض اور عداوت یا نفرت اور قدورت سراسر مقتض ایمان کے خلاف ہے حجت الوداع سے واپسی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حجت الوداع سے فارغ ہو کر اخیر ذی الحجہ میں مدینہ منورہ پہنچے چند ہی روز گزرے تھے کہ سن دس ہجری ختم ہو کر گیارہ ہجری شروع ہو گیا